اور فرون بولا مجھے چھوڑو میں موسا کو قتل کروں اور وہ اپنی رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دیں بدل دے آزمے میں فساد چمکائے